فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفة ودون الجهر, ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك فاروق رضی اللہ تعالی نے خود ارشاد فرماتے ہوئے قرآن کریم کی آیات پڑی جس میں سجدہ آتا تھا تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا دوسرے کسی خطبے میں وہی آیا تو یا کدوسی آتیں پڑی جس میں سجدہ آتا ہے تو جب سجدہ کی آت آئی تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو جب انہوں نے لوگ لوگوں کو دیکھا کہ سجدہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ نے ہم پر فرد نہیں کیا یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ نے ہم پر فرد نہیں کیا اور جان بوجھ کر خود سجدہ نہیں کیا یعنی زبان سے بھی بتا دیا کہ سجدہ فرض نہیں ہے اور عملی طور پر بھی سجدہ نہ کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ سجدہ فرض ہے فرض نہیں بلکہ سنت ہے تو اس لیے اور اسی طرح دوسری احادیث بھی آتی ہیں کہ نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا تو اس نے سیدہ کی عیت پڑھی تو عید پڑھ کے آپ کو دیکھنے لگا کہ آپ سجدہ کریں تو میں بھی آپ کے ساتھ کروں تو آپ نے کیا فرمایا کہ تلاوت تم کر رہے ہو اگر تم سیدہ کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ کرتے ہیں اب میں اگر تم کرتے ہو یعنی آپ نے جیسے اس کو اختیار دیا کہ تم سیدھا اگر کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ کریں گے اگر تم تلاوت کرنے والی نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کریں گے تو اس طرح یعنی کہ آیات کے کئی عادیث آتی ہیں جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے اور کوئی یک نہیں کے آدمی کرنا چاہیے اس کی فضیلت ہے سنت کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کو کرنے کا اجر ہے اور نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے نہ کرنے کا گناہ نہیں لیکن کرنے کا اجر اور اس کا ثواب ہے تو کرنا چاہیے لیکن اگر آدمی نہ بھی کرے تو گناہ نہیں اور اصل یہ ہے کہ جب آدمی عائد پڑھے سعید تلاوت والی تو اسی وقت کرے ہمارے بعض لوگ جو سعید جمع کرتے رہتے ہیں اور ایک ساتھ بھی کرتے ہیں وہ یعنی کہ قرآن کریم کے مقاصد بھی اس کے بھی خلاف ہے اور صحابہ اکرام یا نبی صلی اللہ وسلم کی سنت میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ سعیدیں جمع کر کے ایک بار کرتے ہوں اور قرآن کے مقاصد کے خلاف اس لیے کیونکہ عموماً سیدہ تلاوت جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر سیدے کا ذکر آتا ہے جس طرح کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فشتوں کا ذکر کیا تو ہمیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں یا سجدہ کا حکم آتا ہے کبھی تو اس لیے تقاضہ یہی ہے کہ جب اس چیز کا ذکر آئے یا اس سے حکم آئے تو اس وقت سیدہ کیا جائے نہ کہ قرآن ختم کرنے کے کچھ مہینے بعد جو ہے اس کو یعنی آدمی سیدہ کرے یہ چیزیں یعنی کہ سنت کے بھی خلاف ہیں اور قرآن کے تقادوں کے بھی خلاف ہیں اور اس کا طریقۂ کار کیا ہے کہ آدمی تلاوت کرتے کرتے اگر نماز میں ہے تو سنت ہے کہ آدمی سیدا کو جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے اور سیدا اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے کیونکہ نبی وصلیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر رفع یا خفت یعنی کہ نماز میں ہر اٹھنے بیٹھنے اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ تقبیر کہتے تھے اور اگر نماز کے علاوہ ہے اس طرح کہ ابھی ہم نے کیا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہیں پر اللہ اکبر کہہ کر سیدہ کرے یعنی کھڑے ہو کر کھڑے ہونا اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا نیت باندھنا جس کو کہتے ہیں اور پھر سعیدہ کے لیے تقبیر کہہ کے جانا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو سرا سرسنت کے خلاف ہیں صحابۂ رماتے ہیں کہ ہم نبیمۃ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے سیدہ کی آیت آتی ہم اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے جتنے بھی ہوتے پر ہم سیدا کر لیتے اس لیے اس کا سن طریقہ یہ ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھا ہے وہیں پر اللہ پر کہتے ہوئے سیدہ کو جائے اور سیدہ میں جس طرح کہ عام سیدہ نماز کا کیا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی سیدہ کیا جائے گا لیکن اس میں پڑھنا کیا ہے اس میں ایک مخصوص دعا ہے جو نبی میں اصلاء السم سے ثابت ہے سجدہ وجی حلی علی خالقہ وصر و شکا صبصرہ بح ال وقوتی تبارک اللہ احسن الخالقین یہ سیدہ تلاوت کے سے جو خصوصاً دعا ہے تو اسے یاد کرنا چاہیے اگر یاد ہو تو پھر جو عام سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ علیہ یا جو بھی سجدہ کی دعا ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں تو اس طریقے سے سجدہ کر کے اس کے بعد اٹھتے ہوئے نہ تو اللہ اکبر کہیں گے اور نہ ہی سلام پھیرنا کوئی سنت سے ثابت ہے تو یہ ہے سجدہ تلاوت کا جو طریقہ ہے اور یہ اس کے لیے جو تلاوت کر رہا ہے جو تلاوت سننے والا ہے اور تلاوت سننے والے سے مراد کون مراد ہے کہ جو واقعی توجہ کے ساتھ قرآن سن رہا ہو کیونکہ بعض اوقات قرآن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے لیکن آپ یعنی آپ کی توجہ اس طرف, اس طرف نہیں ہے آپ اپنے کسی کام میں مصروف ہے تو اس کو سننے والا نہیں کہا جائے گا سننے والا وہ ہوگا جو توجہ دے کر قرآن کو سن رہا ہو تو جو سننے والا ہے قرآن کا اس کو بھی چاہیے کہ اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والا بھی سجدہ کرے اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والا بھی سیدہ کرے لیکن اگر تلاوت کرنے والا سجدہ نہیں کرتا تو سننے والے کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے یعنی کہ جس طرح آپ, آپ کو عزیز بیان کی کہ نے اس آدمی کو کہا کہ اگر تم سائیدہ کرتے ہو تو ہم کریں گے کیونکہ تم تلاوت کر رہے ہو تم پڑھ رہے ہو تو سننے والا اس وقت سجدہ کرے گا جب تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے ورنہ وہ سجدہ تلاوت نہیں کرے گا <تصفح> فرمات اللہ تعالیٰ وہ ادا لمتا اتیم بے آیتن و ادا اور جب لمتا اتیم نہیں آتی ان کے پاس بے آیتن لے، نہیں لاتے تم یا نہیں آتی دونوں معنے ہو سکتے ہیں کہ نہیں لاتے تم ان کے پاس یا نہیں آتی ان کے پاس بے آیتن کوئی نشانی قارو کہتے ہیں لو لج تبی تہا کہ تو نے کیوں نہ نشانی بنا لی کیوں نہ نشانی تو نے لے لی, لی یا اللہ سے مانگ لی یہ سارے معنی اس کے کیے گئے ہیں تبی تہ کہ مانی کہ تم نے خود بنا لی یہ اللہ سے مانگ لی یا اللہ سے لینے کا مطالبہ کیا کل انما اتب مایو ہا الیہ مر ربی کل کہہ دیجیے ان صرف اتب میں تو اتباع کرتا ہوں پیچھا کرتا ہوں مایو ہا الیہ جو وہی کیا گیا ہے اللہ میری طرف میر ربی میں رب کی طرف سے میں تو صرف اسی پر چلتا ہوں اسی کا پیچھا کرتا ہوں جو میرے رب, می رب کی طرف سے میری پر وہی کیا گیا ہے ہاضا بصا مر ربی کم یہ ہے بصار کس کی کس سے کس سے ہے بصیرت, بصیرت, بصیرت سے <coughs> بصائر بصیرت سے یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نگاہیں کھولنے والی ہیں آنکھیں کھولنے والی ہیں جو دلیلیں ہیں دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ دلیلیں مب مرب کی طرف سے بہ ہودوں و رحمہ اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن قومی اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں و عیدا قری القرآن اور جب پڑھا جائے قرآن کریم فستم او تو اسے غور سے سنو تہ فس ماؤ کہ سنو لیکن یہاں پر تا کا جو اضافہ ہے تا کے حرف کا اس کے اندر جو اضافہ آیا ہے اس میں زیادہ معنی ملتا ہے وہ زیادہ معنی کیا ہے غور سے سننا کہ اسے غور سے سنو و ان اور خاموش رہو خاموشی سے سنو لم ترحمون تا کہ تم پر رحم کیا جائے وز قرب کا فی نفس کا تذر و اور یاد کرو اپنے رب کو فی نفسی اپنے دل میں تضرعان عاجی کرتے ہوئے وقیفتاً اور چپکے سے خفیہ طور پر ودون الجہری من القول ودون الجہری اور یعنی کہ اس کو نہ بلند کرتے ہوئے من القول بات میں یعنی اس کے یعنی کہ آواز زیادہ نہ نکالتے ہوئے بالغدو والآصال اوسعال کے معنی صبح کے اوقات آصال شام کے اوقات میں ملایا تک من الغافلین اور نہ ہو جاؤ تم غفلت کرنے والوں میں سے غافلوں میں سے ان لدین بے شک وہ لوگ ان ربک جو تیر رب کے پاس ہیں یعنی وہ فرشتے لوگ سے مراد یعنی وہ فرشتے وہ ہستیاں وہ فرشتے جو تیر رب کے پاس ہیں لا یس تقبیر عبادتی وہ نہیں تکبر کرتے اللہ کی عبادت سے وایو سب اور اس کی تصویر بیان کرتے ہیں و لہو اور اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں آیت نمبر دو سو تین سے دو سو چھ تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے پر ماتع تعالیٰ معدہ علم تتی آیتن قالو لبی تہا اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ یا ان کافروں کے پاس جب کوئی نشانی نہیں آتی یا آپ کوئی نشانی لے کر نہیں آتے اور نشانی سے براد کو معاوضہ ان کافروں کے سامنے اگر کوئی آپ معجزہ نہیں لا کر دکھاتے تو کیا کہتے ہیں قالو کہتے ہیں لجتبی تہا لا کیوں لولا لا کے تو نے بنا لیا کیوں نہ کیوں نہ تو نے, نے معجزہ گھڑ لیا اور اس میں حقیقت میں کافروں کی طرف سے کیا ہے ایک تان بازی ہے کافروں کی طرف سے آپ وسلم کے اوپر ایک تان بازی ہے وہ تان بازی کیسے ہے کہ جس طرح تُو نے فرض کرو ان کی،, ان کی نظر میں قرآن کیا تھا نبی وسلم کی طرف سے اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا اپنی طرف سے گھڑا ہوا تھا تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اگر تو ان کے قرآن لا سکتا ہے لے آ سکتا ہے تو اس طرح تورے کو موج جا کو نشانی کیوں نہ گھڑ لے جس طرح پہلے نبی نشانیاں بناتے لاتے تھے تو تو بھی اس طرح کی نشانی کیوں نہ گھڑ کے لیا ہے تو ایک طرح کی تنز کی جا رہی ہے آپ کو ایک طرح کا یعنی کہ کی مزاح کیا جا رہا ہے آپ کو یا لہو رج تبئی کیوں نہیں تو نے اللہ سے مانگ لیا اور یہ بھی ایک تنز کی شکل ہے کہ اگر تیرے رب تیرے ساتھ اس انداز سے چلتا ہے کہ جو بھی تو چاہتا ہے تجھے مل جاتا ہے اور جو بھی تو مانگتا اللہ تجھے دیتا ہے تو تو موضوع کیوں نہیں مانگتا اللہ سے کہ موضوع کر دکھائے ہم کو تو یہاں پر کافروں کی طرف سے ایک حقیقت میں طن اور تانہ بازی کے انداز سے آپ کو طن کیا جاتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتا ہے کر انما طبی ما یو ہا الیہ میر ربی کہہ دیجئے انما تب او میں تو صرف ان نما کا لفظ جو ہے وہ صرف کے معنی میں آتا ہے کہ میں تو صرف تب اتباع کرتا ہوں پیشہ کرتا ہوں ما یو ہا ما جو یو ہا علیہ وہی کیا جاتا ہے میری طرف میرے میر رب کی طرف سے یعنی ان کے طنز کا جواب کیا دیا کہ میں کوئی موجود وہ اس طرح کی چیزیں گھڑنے بنانے والا نہیں ہوں یا اگر آیا کے معنی کوئی آئے قرآن کی آیت اگر لیا جائے تو تب بھی کیونکہ قرآن کے بارے میں کہا سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا گھڑا وہ آپ کا بنایا ہوا ہے تو اگر کوئی وہی نہ آتی کسی وقت اور وہی ہر وقت تو نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جب چاہتا میں وہی وہی بھیجتا اور جب تا چاہتا نہ بھیجتا بلکہ بعض اوقات کئی دن تک وہی نہ آتی تو جب کو آیت یا وہی کو نادل نہ ہوتی تو اس وقت کافر کہتے کہ تو نے کیوں نہ بنا لی یا آیت کیوں اپنی طرف سے گھڑ لی تو اس کا جواب اللہ نے کیا دیا قلما اتبا ہا اِلیہ مبی کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں پیچھا کرتا ہوں ما جو یوحا ہا علیہ وہی کیا جاتا ہے میری طرف میرے, ربی میرے رب کی طرف سے نہ تو میں اپنی طرف سے کوئی موجود گھنڈے بنانے والا ہوں اور نہ ہی آیتیں اپنی طرف سے بنانے والا ہوں میں تو جو اللہ کی طرف سے نادل ہوتا ہے جو وہی آتی ہے میں تو اس کے ساتھ چلتا ہوں اس طرح چلنے کا معنی کہ اگر کوئی وہی آتی ہے تو میں تم کو سنا دیتا ہوں اگر کوئی اللہ کی طرف سے قرآن آدر ہوتا ہے تو تم کو وہ سنا دیتا ہوں ورنہ میں تم کو کہاں سے لا کر سناؤں اگر کوئی اللہ تعالی مجھے موجودہ دیتا ہے تو ان کو دکھا دیتا ہوں ورنہ میں خود اللہ تعالی سے موجود طلب کرنے والا نہیں ہوں مقصد کیا ہے اور واقعی آپ نے اللہ تعالی سے کوئی کافروں کے مطالبوں ان کے اس طرح کے یعنی کہ الٹی سیدھی باتوں پر آپ نے اللہ سے کوئی موجودہ طلب نہیں کیا کہ یہ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز دکھا دیں <تصفح> وہ کسی طلب نہیں کیا ایک تو چونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جن کو ایمان لانا ہے وہ اس کے بغیر بھی ایمان لا سکتے ہیں اور جن کو ایمان نہیں لانا ان کا اس طرح کی باتیں کرنا صرف اور ایک کے شکر شکل میں ایک ٹھٹے مزاح کے شکل میں ہے وہ یہ نہیں کہ واقعی سیریس طور پر کوئی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا چاہتے تھے اور دوسری یہ چیز ہے کہ سابقہ نبیوں کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی کسی نبی نے قوم کے لیے معجزہ مانگا قوم کے مطالبے کے مطابق اور پھر قوم ایمان نہ لائی تو پھر قوم کا انجام کیا تھا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو اللہ کے علیہ سم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم ہلاک ہو یہ کافر ہلاک ہو جائیں حتیٰ کہ آپ نے متالائف کے جب مختائف میں لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ کے پاس فرشتہ آیا پہاڑوں کا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو ان دونوں پہاڑوں کے اندر رکھ کر جو ہے میں پیس دوں تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو شاید اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ نکالے کہ جو ایمان لانے والے ہوں تو یہ تھی آپ صلیم کی اس امت کے ساتھ شفقت اور رحمت عمار صلی اللہ کے اللہ رحمۃ عالمین یہ مانا اس کا کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور جہانوں سے مراد جو ہے چاہے کافر ہو یا مومن ہو کافر کے لیے بھی آپ کی رحمت کہ جب تک آپ زندہ تھے دنیا ان کافروں کے درمیان تھے جب تک آپ کافروں کے جن جس طرح کے کافروں کے بھی درمیان رہے ہیں اللہ ان کافروں کو دنیا کے آدابوں سے محفوظ رکھا مکہ کے کافروں کے حوالے سے اللّہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوں و انطفیم کہ نبی صلام جب تک آپ ان کے درمیان ہو اور نہ اللہمکن ہے کہ اللّہ تعالیٰ ان کو آداب دے تو ایک تو اس لحاظ سے رحمت کہ نبی اکمۃ صحہ السلام کے کا وجود کافروں کے درمیان ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے آداب سے اپنا اللہ کے آداب سے ان کے بچاؤ کا ایک ذریعہ اور دوسرا جو اس طریقے سے ان کے یعنی کہ کفر ان کے بے ایمانی اور اس کے مقابلے میں اللہ کے ربیٰ صلاح وسلم کی نرمی اور آپ کے برداشت آپ کے تحمل اور آپ کا اللہ سے ان کے لیے عذاب طلب نہ کرنا تو یہ آپ کی کوئی شک نہیں کہ آپ کی کافروں کے لحاظ سے بھی کافروں کے اوپر بھی ایک طرح کی رحمت ہے <تصفح> تو آپ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا کہتا ہے کل ان نماط ہوں کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں مایوخ مبی کہ جو وہی کی جاتی ہے میرے, میرے اوپر میرے رب کی طرف سے تو میں تو نہ آیتیں مجھے بنانے گڑھنے والا ہوں اور نہ میں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا مطالبہ کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ جو وہی کر دیتا ہے میں تو اس کے ساتھ چلتا ہوں تم کو سنا دیتا ہوں اس سے بڑھ کر میرا کوئی کام نہیں ہے اس آیت میں یا اس جملے کے اندر ایک اور معنی جو ہم کو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ صاحب السلام بذات خود بھی اپنی طرف سے کوئی دین بنانا لانا آپ کو اختیار نہ تھا اور نہ آپ ایسا کام کرتے تھے ال انما ا طبی و مایو ہا مبی یہ الفاظ کھلے اور واضح دلین ہیں اس بات کے کہ نبی اکمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نادر شدہ وہی کے ساتھ چلتے تھے <تص <تص> اپنی طرف سے کوئی اللہ کے احکام بتانا لوگوں کو ایسی چیزیں کرنا وہ نہیں ہوتا تھا اور یہ واضح اور کھلے انداز سے ہم کو قرآن کریم جگہ جگہ نظر آتا ہے قرآن کریم میں کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ معتے ہیں کہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ نصابۂ اکرام آپ سے سوال کرتے ہیں اب سوال آپ سے ہو رہا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس سوال کا جواب طلب کرتے جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا تو تب لوگوں کو بتاتے یس الونک دوسری آئے تم یس تم سے فتوا لیتے ہیں تو یہ کھلی دلیلیں اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی رائے سے اپنے کہ خیال سے جو ہے لوگوں کو اللہ کے دین نہیں بتاتے تھے اور اگر کبھی آپ نے کسی مسئلے پر اپنے خیال ارائی کی ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ تھی تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع کر دیا اس کا اس پر تنبیہ کر دی بدر کے قیدیوں کے حوالے سے آپ نے جو فیصلہ کیا تھا ان کو چھوڑنے کا پزیا لے کر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو تنبیہ کی تو اس طرح کے موقعوں پر جب کبھی آپ نے کوئی اس طرح کی بات کہہ بھی دی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق نہ تھی تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو تمبی کر کے اس کی, اس کی اس کی اصلاح کر دیتا ہے اور یہی فرق ہے نبی علیہ وسلم کے اور آپ کے علاوہ باقی سبھی لوگوں کے درمیان کہ باقی کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو امام کیوں نہ ہو کتنے بھی علم کے اور ان چیزوں کے اعلیٰ درجوں تک کیوں نہ پہنچ گیا ہو تب بھی میری بات تو غلطی سے معصوم نہیں ہے غلطی کر سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ غلطی اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ممکن ہے کہ پتہ بھی نہ چلتا یہ چلے کہ میں غلطی کر رہا ہوں کیونکہ نبیوں کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رہتا ہے وہی کے ساتھ لیکن کسی اور پر وہی تو نہیں آتی کہ اس کو اللہ تعالیٰ وہی نازر کر کے بتائے کہ تم نے یہاں پر غلطی کی ہے تو اس لیے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق کا حکم ہے آپ کی اطاعت مطلق مطلق مانی بغیر کسی حجت دلیل کے آپ کی اطاعت کرنا آپ نے جو فرما دیا ہے ماں آتام رسول و فدو اطی و اللہ و اطی رسول اطاط کر اللہ کی اور اطاط کر رسول کی مئی اتر رسول و فقط اللہ تو یہ ساری آیتیں نبی کم صلی اللہ علیہ السلام کی کھلی اطاعت اور بغیر کسی یعنی کہ حد حدود اور بغیر کسی شرطوں کے آپ کے اطاعت کا حکم دیتی ہیں وہ کیوں دیتی ہیں کہ آپ صلیسل کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے کس لیے ان نما و مایو ہلیہ ربی میں تو صرف اسی پر چلتا ہوں جو میرے طرف میرے رب کی طرف سے وہی کی گئی ہے اس کا معنی کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے آپ ایسی باتیں لوگوں کو نہیں بتاتے تو یہاں پر ہمیں بات جو کرنے لگے تھے جس بات کی تمبی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم آل صلی اللہ علیہ صدلام آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اللہ کے دین میں جو چاہے کریں بلکہ آپ اللہ کی وہی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ کے علاوہ کون کوئی بڑا چھوٹا کو عالم کو مفتی کو امام یا کو دوسرا ہو سکتا ہے کہ جس کو اس طرح کے اختیار ہو کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں جو چاہے کہہ دے جو ہمارے عموماً فتوا دیتے ہوئے انداز ہوتا ہے کہ ہمارے خیال میں ہمارے ہاں ایسا کہا جاتا ہے بھئی تم کون ہوتے ہیں تمہارے خیال کی کیا حیثیت ہے اصل یہ ہے کہ قرآن سنت جو دیکھو جائے کہ فتویٰ دیتے ہوئے انسان کو کہ ان کے فت... قرآن و سنت اس کے سامنے ہو قرآن کی دلیلیں اگر ہیں یا حادیث میں سے دلیلیں ہیں ان دلیلوں کے ان چیزوں کا ذکر کرے اور پھر بتائے کہ ان دلیلوں کی روشنی میں ان آیتوں حدیثوں کی روشنی میں اس کا حکم یہ معلوم ہوتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن بغیر کسی دلیل کے بغیر اس طرح کی چیزوں کے کہ ہماری رائے یہ ہے ہمارا خیال یہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ فتویٰ دینے والا وہ صرف اپنے خیالات کو دوڑا رہا ہے نہ کہ قرآن سنت پر چل رہا ہے جبکہ نبی میں صلاح کیا ہے فرماتے ہیں انتبی میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر میں رب کی طرح وحی کیا گیا ہے ہاضا بسا رحمٰ یہ ہے یہ کون سی چیز یہ قرآن یہ قرآن جو میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں یہ کیا ہے بصائر بصیرت کی جمع کہ جو تم کو دکھانے والی ہیں جو تم کو دلیلیں ہیں تمہاری یہ ہیں میرے رب رب کی طرف سے اگر تم دلیل چاہتے ہو آیت چاہتے ہو تو یہ آیتیں تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں کہ تمہاری کی طرف سے جو نازر شدہ ہیں وہودم و رحمہ اور رحمت حدیت اور رحمت کا ذریعہ ہیں نی قومی اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے جو ایمان لانے والے ہیں یعنی اگر تم واقعی ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لانے کی حد تک تمہارے پاس یہ قرآن موجود ہے قرآن کی دلیلیں موجود ہیں قرآن کی حجرتیں موجود ہیں اور تم ایمان لانا چاہتے ہو جس میں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اگر کوئی اس پر چلتا ہے تو اس کو ہدایت بھی ملتی ہے اور دنیا آخرت کی رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی اس پر نازر ہوتی ہیں لیکن یہ اسی کو وہی پا سکتا ہے جو ایمان لانے والا ہو جس نے صرف اور صرف ہردرمی کرنا ہو صرف اپنی وہ خجتیں پیش کر کے یا اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے ٹھکرانا اس کا مقصد ہو تو اس کے اس کو جو بھی بتا دو جو بھی کہہ دو اس کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں و اداقری القرآن فستم ا لہو و انسط و اور جب قریآ پڑھا جائے القرآن قرآن کریم فستم اہو اسے غور سے سنو فستم ا سے غور سے سنو و انستو اور خاموش ہو کر سنو لن ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے بہ ادا قری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے فستم اولو تو اسے غور سے سنو اس عائد کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے سورہ السلت میں ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ کافر کیا کہتے ہیں مقال لدین قفر اللہ تسمحاد القرآنِ و الغفی ہی اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ قرآن پڑھا جاؤ تو کہ پڑھا جائے تو کیا کرو و الغفی ہی اس و شور مچاؤ لال تو ولابون تاکہ تم غالب آج... تاکہ تم غالب ہو تاکہ تمہارا غلبہ ہو جائے تو, تو کافروں کی یہ سازش تھی کہ قرآن جب پڑھا جاتا تو اس وقت شور مچاتے کس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جب کسی کان میں پڑھتا ہے اور کان میں پڑھنے کے بعد اس کے دل تک اس کے راستہ مل جاتا ہے تو اللہ کے فضل توفیق سے وہ دل جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے تو چنانچہ مکہ میں مکہ کے لوگ ان کے نوجوان خصوصا ان کے نوجوان جو ہیں قرآن کو سنتے اور قرآن کو سن کر ایمان لے آتے تو جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایمان لا رہا ہے آج کوئی آج مسلمان ہو رہا ہے کوئی دوسرے دن مسلمان ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ قرآن تھی اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہی اصل ہدایت کا سر ہے جسے آج لوگ چھوڑ کر اور چیزوں میں ہدایت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور بجائے پھر ہدایت پانے کے گمراہ ہوتے ہیں تو اگر قرآن اس زمانے کے کافروں کے لیے کہ جو کفر شرک کے ماحول میں پلے بڑے تھے اسی میں رہ رہے تھے اگر ان کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے تو کیا آج کے مسلمان جو مسلمان کہلاتا ہے پہلے سے اس قرآن کو مانتا جانتا ہے کہ اس کے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی تو واقعی قرآن پر جب انسان غور کرتا ہے اور اپنے تاثبات سے ان کے ان کے پردوں کو چاک کر کے ان کو ہٹا کر اس قرآن کو سنتا ہے تو پھر قرآن اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو چنانچہ قرآن سن کر قریش کے لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان ہوتے رہتے تو اب کافروں کو فکر پڑی اس کا ردا اس کا, اس کا صدباب کیسے کیا جائے کس طرح لوگوں کو روکا جائے ایمان سے اسلام سے تو انہوں نے دیکھا بھی قرآن کی وجہ سے لوگ ایمان لا رہے ہیں تو اس کا اس کا حل یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن جب پڑھا جائے تو اس کا شور مچاؤ تاکہ نہ کسی کے کا کان میں قرآن پڑھے نہ کوئی قرآن کو سن سکے اور نہ ہی کوئی اس سے ہدایت پا کر اس سے حد... یعنی کہ اس کو سن کر اس سے ہدایت پا سکے تو یہ تھے قرآن کے سا... کافروں کی سازش قرآن کے خلاف قرآن کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کی اس سازش کا ان کے اس پراپِ کا جواب دیتے ہوئے یعنی حکم دیتا ہے بھائی دا قری القرآن و میں رہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ہر انسان کے لیے ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن جب سے نازل ہوا ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ تب سبھی لوگ اس کو سنیں مسلمان بھی سنیں تاکہ اس کو مزید ہدایت حاصل ہو اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہو اس کو پتہ چلے کہ اللہ کا کیا پیغام اس قرآن کے اندر اور کافر بھی سنیں تاکہ اس قرآن کو سن کر وہ ہدایت پا سکے تو اسی اللہ ترماتا ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے کان لگا کے سنو فسطہ اس کو کان لگا کے غور سے سنو وہ ان اور تک رفت بھی خاموشی کا لیکن خاموشی اکیلی نہیں یعنی جس خاموشی کے پیچھے سننے کا معنی ہو کہ خاموش ہو کے سننا بجائے شور مچانے کے بجائے کوئی ایسا ماحول پیدا کرنے کے جس سے قرآن سنائی نہ دے یا قرآن پر توجہ نہ ہو سکے تو بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان کان لگا کر خاموشی سے سنو لن تو حامون تاکہ تم پر رحم کیا جائے کافر ہیں تب بھی کہ تاکہ تمہارے دل تک یہ قرآن پہنچے دل میں اتر جائے اور اس سے اس سے تم کو ہدایت مل جائے اور تم پر رحم ہو اللہ تعالیٰ کا اور مسلمان ہو تب بھی کہ قرآن کو سن کر اس سے ہدایت حاصل کر کے تاکہ اللہ کی رحمتوں کو پا سکو تو بات کر رہے تھے کہ اصل عیسائد کا تعلق اس کفر کے ماحول سے متعرک ہے اور کافروں کے اس پراپنڈے ان سائشوں کے خلاف ہے کہ جو یہ تھا کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہو تو بجائے اس کو سننے کے شور مچاؤ تو اللہ تعالیٰ ہم کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو تمہارے دل میں قرآن اترے اور تم کو اس سے ہدایت حاصل ہو اور تمہاری دنیا آخرت سے سمر جائے اور جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے خاموشی سے سننا چاہیے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو خصوصاً آج کے اس دور میں کہ جب قرآن ان کے جو جن چیزوں سے سنا جاتا ہے اس کے وسائل مختلف طرح کے پیدا ہو چکے ہیں پہلے اوقات میں تو صرف کو قرآن اپنی زبان سے کوئی آدمی پڑھتا تھا تو تبھی سنتے تھے لوگ لیکن آج طرح طرح کے وسائل ٹیپل کے کی شکل میں یا موبائلوں کے شکل میں مختلف طرح کی یہ کہ جس سے قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت کے دوران ہی ہماری گپ شپ چل رہی ہوتی ہے بلکہ باوقات اوقات صرف عام دنیا کی گپ شپ نہیں بلکہ کوئی بیہودہ کوئی گانے میوزک اس طرح کی بات اس کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں جو حقیقت میں سراسر قرآن کا مذاق ہے قرآن کا ٹھٹا مذاق اڑانا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھا جائے کسی محفل مجلس میں تو حق یہ ہے کہ اس کو سنا جائے خاموش ہو کر سنا جائے کیونکہ وہاں پر بات چیت کرنا پر اس طرح کی چیزیں کرنا حقیقت میں یہ کیا ہے یہ کافروں کا انداز ہے ہاں اللہ یہ کہ اگر آدمی فرض کرو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ اپنے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے الگ سے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے یعنی یعنی کہ اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو دوسرا کو قرآن نہیں پڑھ سکتا یا کوئی حدیث پڑھ سکتا, پڑھنا چاہتا ہے کوئی علم کی بات کوئی چیز کسی چیز سیکھنا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن کو سنیں ہاں یہاں پر جو چیز منع ہے وہ قرآن جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہو قرآن کی آواز ہو وہاں پر ایسی آوازیں پیدا ہونا کہ جس سے قرآن کی آواز دب جائے ہاں یہ وہ چیز ہے جو غلط ہے جو منع ہے اور یہی کافروں کا پراپیک تھا لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ایک آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اونچی آواز سے اور دوسرا فرض کرو اپنے طور پر تلاوت کر رہا ہے یا کوئی اور کوئی علم کی چیز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے ایک دوسرے کو تو ہم نہیں کہیں گے بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم اس طرح کی چیزیں نہ کرو تو یہ چیزیں کرنا کوئی اس میں یعنی کہ کباہت نہیں یعنی کہ وہ کہ مقصد جو ہے وہ کرنے والے کا قرآن کا مقابلہ نہیں ہے ایسی چیز جو کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کا مقصد قرآن کا مقابلہ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کو سیکھنا ایک اس کا اپنا ایک الگ الگ سے ایک پرام ہے جو چلا رہا ہے تو لیکن یہ ضرور ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے اور اگر خاموشی اختیار نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دیا جائے تاکہ قرآن کی توہین نہ ہو تاکہ قرآن کی توہین نہ ہو تو اس سے معلوم ہوا تو اصل جس طرح بتایا ہے کہ اس آیت کا تعلق اس کافروں کی سازش کے حوالے سے تھا اور چونکہ مکی صورت ہے یہ چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں ہی کافروں کی سازش تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں تفاسیر میں اور بلکہ علماء یعنی کہ نے اکثر فقاہا نے بہت سے علماء نے اس آیت کو فاتحہ خلف الامام امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے اور اس آیت کو دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جب امام تلاوت کرتا ہو تو امام کی تلاوت امام کی قراعتی پیچھے والے کے لیے کافی ہے اور امام اگر اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو پیچھے والے کو پھر اس کے پیچھے خاموشی سے سننا چاہیے اس کو کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہم کہیں گے پہلی بات تو چونکہ اس آیت کے حوالے سے جس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ مکی صورت ہے اور اس آیت کا اصل تعلق آفروں کے اس پر پگڑنے کے متعلق تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے دوسری چیز ہے کہ اگر ہم اس آیت کو فاتح کے حوالے سے بھی لینا چاہیں کہ واقعی اس آئت کا تعلق فاتح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا کو باعید نہیں ہے قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جو مکی آیتیں ہیں اور ان کے احکام مدینہ میں جا کر یعنی کہ اس کا حکم جو ہے نافذ ہوا جب مکہ میں ابھی تک اس کا حکم نہیں تھا لیکن اس کا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شاید کو نازل کر دیا اس کا ذکر آ گیا تو اس لیے قرآن کے یعنی کہ کسی آیت کا ذکر آ جانا جس کا تعلق ابھی تک حکم اس کا شروع نہ ہوا ہو یہ کو بید بات نہیں بڑی بات نہیں ہونے ہو سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسایت کا ضرور کے کو فاتح کے ساتھ تعلق نہ ہو جن علماء اساہایت کو فاتح کے ساتھ اٹیچ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی بات اپنی جگہ پر برحق ہے غلط نہیں ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ تھا آپ نے امام کے پیچھے کون سی چیز ہے کہ جس کو خاموشی سے سننے کا حکم دیا جو اس عائد کا معنی ہے اور کون سی چیز ہے کہ جس کو امام کے پیچھے بھی آپ نے پڑھنے کی اجازت دی یا پڑھنے کا حکم دیا تو فاتح خلف امام کے حوالے سے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس میں علماء کا ایک بہت بڑا اختلافات اختلاف ہے بعض علماء کا تو قول یہ ہے جس طرح کہ ماں بونیف رحمۃ اللہ علیہ کہ امام کے پیچھے کہ کوئی چیز پڑھنے کی اجازت ہے ہی نہیں نہ کسی سری نماز میں نہ جہری نماز میں تلاوت جو ہے وہ خاموشی سے ہوتی ہو یا اونچی آواز سے ہوتی ہو امام کے پیچھے جو شخص ہے اس کو کوئی, کوئی چیز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ صرف خاموشی سے کھڑا ہو تو اور اس کے مقابلے میں دوسرا قول کہ جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہر ایک کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح امام کو پڑھنا ہے لیکن کیا چیز پڑھنی ہے فاتحہ پڑھنی ہے فاتح کے حوالے سے جو امام کے پیچھے ہوگا اس کو بھی پڑھنی ہے چاہے امام شریق کراعت کر رہا ہو یا جہر قرات کر رہا ہو اور امام شافی فی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ فاتحہ جو ہے ہر آدمی پر امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلا شخص ہو ہر آر آر آر آدمی پر فرض ہے ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیلیں آپ سرسمکی کی ایک حدیث ہیں جس میں اللہ کے ربیٰ سرماتے ہیں مل اقراب فاتحت کتاب افلاح صلی اللہ تعالیٰ اولا صلی اللہ تعالیٰ ملّم اقراب فاتحت کتاب اس طرح کے حدیث کے جس میں افمائق کے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی جس شخص نے بھی فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں جس شخص نے بھی اور من کے لفظ عام ہے من موصولہ عام لفظ ہے کہ جس میں ہر آدمی آتا ہے چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلا شخص ہو تو امام شافی کے نزیک کہہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے چاہے امام سری قرارت کر رہا ہو یا جہری قرارت کر رہا ہو اور اس کی مزید دلیل کیا ہے خصوصاً فاتح کے حوالے سے اس میں ارے تو باد کے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو فجر کی نماز پڑھانے کے دوران آپ کے پیچھے لوگ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے تو آپ کو تلاوت کرنے میں بلات کرنے میں آپ کو مشکل ہوئی مشقت ہوئی تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کیا تم میرے پیچھے تلاوت کرتے پڑھتے ہو تو انہوں نے کہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ میں کہ لاتف الو اللہ بفاتِ حطر کتاب کہ میرے پیچھے ثوائفات ہے کہ اور کچھ نہ پڑھو یہ کون سی نماز ہے فجر کی نماز جو جاہری نماز ہے فجر کی نماز جو جاہری نماز ہے تو وہاں بھی نبی اور یہ حدیث صحیح ہے ابودارہ دو کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے اور اصل یہ حدیث یہ صحیح بخاری مسلم کی ہے لیکن وہاں پر فجر کی نماز کا ذکر نہیں آتا وہاں پر یہ ذکر نہیں آتا کہ میرے پیچھے تم پڑھتے ہو وہاں پر صرف یہ ہے کہ لا صلی علی تعالیٰ ملیہ قرآب فاتح حتل کتاب کہ جس نے فاتح پڑھی اس کی نماز نہیں لیکن حدیث کا یہ حصہ جس میں فجر کی نماز کا ذکر اور یہ واقعہ یہ ابو دودوارہ کی حدیث اور یہ بھی روایت صحیح ہے تو بات کر رہے تھے یہ روایت اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ امام کے پیچھے بھی مقتدی جو ہے وہ کراط کرے گا فاتحہ پڑے گا اگرچہ امام جاہری قرآد بھی کیوں نہ کر رہا ہو یہ امام شاہ فرمت اللہ علیہ کا قول ہے اور تیسرا قول کیا ہے کہ اگر امام جاہری قراعت کرے تو پھر مقتدی صرف اس کی قرعت سنے اور اگر امام سری قراعت کرتا ہے جس طرح کہ ظہور افر کی نوازیں دلد. ہیں تو پھر اس کے پیچھے مقتدی بھی پوری فاتحہ بھی اور اس کے بعد بھی باقی اطلاعات بھی کرے گا تو بعض علماء نے یہ کہا ہے ان کی دلیل ایک تو یہ آیت لی انہوں نے اور بعض دوسری احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا آف انسطوں کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو اس طرح کی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا اور یہ حدیثیں یعنی انہوں نے کیا کہ عام ہے ہر چیز کے لیے چاہے فاتح ہو یا کوئی دوسری تلاوت ہو اس میں اب راج اور صحیح کیا ہے جس سے ہم ذکر کیا ہے کہ آج کا نہیں بلکہ پہلی صدیوں سے لے کر اس مسئلے پر بہت بڑا اختراف چلا آیا ہے فطح کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی ایک مستقل کتاب ہے اس موضوع پر وہ کیا ہے جز القراۃ خلف الامام جز القراۃ خلف الامام امام کے پیچھے کراط کرنا اور انہوں نے اس میں کافی احادیث ذکر کی ہیں اس موضوع پر فاتح کے امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کے حوالے سے اور آخر میں انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ کیا ہے کہ ان احادیث سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو ہر مقتدی کو جو ہے وہ فاتحہ پڑھنا ہوگی ہاں فاتحہ کے علاوہ دوسری قرعت اس کو کرنے کی جانچ نہیں ہے لیکن فاتحہ امام کے پیچھے پڑے گا چاہے امام سری قراعت کر رہا ہو یا اس کی جاہر قرعت ہو تو امام بخیر رحمتہ اللہ علیہ ساری حادیثوں کو بیان کرنے کے ساتھ یہ فماتے ہیں کہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے قرعت کرنا ہے فاتحہ کی اس میں کسی کو اس کو چھوڑنے کی جانچ نہیں ہے تو اللہ کو بات کرم کر رہے تھے کس آیت کو بعد علماء نے ان کے بلکہ بعض نہیں بہت سے علماء نے جو ہے اس عائد کو فاتح خلف المام کے اس مصرف کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو محب عقوری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے فس تم عو اسے غور سے سنو و ان ستو اور خاموش ہو کر سنو لا القمۃ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وزق الرب کا فی نفسک کا تدر وقیفہ وقیف اور وزق الرب کا اور ذکر کرو اپنے رب کا فی نفسک اپنے دل میں اپنے دل میں ذکر کرنے کا معنی کہ بعض اوقات انسان اللہ کا یا اللہ کو یاد کرتا اپنے دل میں اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کا ذکر کرتا ہے زبان سے بول کر اور دل میں ذکر کرنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ زبان کو بغیر ہلائے دل میں ذکر کرنے کا معنی یعنی خاموشی سے بغیر آواز کے کیونکہ اس لیے آگے دور جہرم القول وہ دوسرا ذکر آتا ہے کہ اس کو آواز کے ساتھ لیکن بلند آواز سے نہیں <تصفح> تو انسان بعض اوقات کا ذکر کرتا ہے یعنی اپنے دل میں اور یعنی کہ یا خاموشی کے ساتھ بغیر اونچی آواز کے اور دونوں ہی طرح ذکر کرنا سنت سے ثابت ہیں اور بلکہ حدیث قدسی میں اللہ ترماتا ہے کہ انسان جب میرا اپنے دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس اپنا اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور جب میرا ذکر بندوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنے ان یعنی کہ ان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو فشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جو مل الاال ہیں جو سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کے پاس ہیں ان کے ہاں اس کا ذکر کرتا ہوں اس بندے کا جو بندہ میرا ذکر بندوں کے پاس کر رہا ہو تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دل میں بھی کرنا اور یعنی کہ خاموشی کے ساتھ کرنا اور بلند آواز سے لوگوں کے درمیان ذکر کر اور بلند آواز ذکر کرنے کے مراد کیا ہے ذکر سے مراد کیا ہے عموماً ہم ذکر کا معنی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و وسنا بیان کرنا اور کوئی شک نہیں کہ ذکر ہے لیکن سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کے دین علم کو سیکھنا اور سکھانا ہے ذکر کا مفہوم ہم نے جو سمجھ رکھا ہے صرف اور صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا کوئی تسبیحات بیان کرنا کوئی شکنی کہ ذکر ہے لیکن ذکر کا معنی صرف یہیں پر ختم ہی ہو جاتا بلکہ اس سے بڑھ اس سے کہیں بڑھ کر ذکر جو ہے وہ کس چیز کا ہے وہ ذکر جو ہے اللہ کے قرآن کا اللہ کے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اللہ کے دین کو پڑھنا اور پڑھانا یہ وہ ذکر ہے کہ جو اس ذکر سے جو تصبیحات سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے تسبیحات کا ذکر جس میں صرف اللہ کی تعریف ہو بیان ہو رہی ہے اللہ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے لیکن قرآن کے سیکھنے سکھانے سے نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے ان کے احکام کو پڑھا جاتا ہے بلکہ ان کو سیکھا سکھایا جاتا ہے جس سے لوگوں کو اللہ کا دین معلوم ہوتا ہے اور ان کو اللہ کے دین پر چلنے کے رستے ملتے ہیں اس لیے ذکر کا معنی یہ ہے بد کو اور اپنے رب کا ذکر کرو فی نفسك اپنے دل میں تدر و خیفہ اور یہاں پر ظاہر جو مراد ذکر سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و صنع اس کے تصبیہات ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تدر آج ہی کرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اور گڑ گڑانے کا معنی کہ اللہ کے سامنے یعنی کہ نیرونی کے کیفیت پیدا کرتے ہوئے اور آج انکساری پیدا کرتے ہوئے بخی اور خیفہ کے معنی چپکے سے بغیر اس کو ظاہر کیے اور یہ ذکر اور دعا دونوں میں ہی یہ اس کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آوازوں کو زیادہ بلند کرنا اونچی آوازوں سے ہی اس طرح کی چیزیں کہنا یہ بھی سنت کے سراسر خلاف ہے اس لیے مایا بدون الجاہرم القول اور اگر بات بھی کرنا یعنی کہ, با یعنی کہ آواز بھی نکالنا ہے تو آواز بھی اونچی نہ ہو اونچی آواز سے نہیں اور یہ ادب ایک دیا گیا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علام کے ساتھ ہے سفر میں تو سفر میں سنت کیا ہے کہ آدمی جب اونچائی چڑھے تو اللہ اب کہے اور جب اونچائی سے اترے تو سبحان اللہ کہے تو صحابہ اکرام اونچی اونچی آواز سے جب اونچی اونچائی چڑھتے تو اللہ پر کہتے اترتے تو سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے تو آپ نے کیا فرمایا لوگوں کو ارب الفسم کہ اپنے ساتھ نرمی رکھو کہ جس اللہ کو تم پکار رہے ہو وہ تم سے دور نہیں ہے فعینک ملا تدعن اسم والا غا ابا کہ جس کو تم پکارتے ہو نہ تو بہرا ہے اور نہ وہ غائب ہے ان لدی تدعن سمیع ان قریب کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ بہت سننے والا اور قریب ہے اکرب و الاحدم میں نے ان کی تمہارے جو جانوروں کی اور تمہاری سواریوں کی جو گردنے ہیں اس سے زیادہ تم سے قریب ہے تو اس میں اللہ کے نبی میں صحابہ کو ادب سکھایا کس چیز کا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے اللہ کے ساتھ ادب کے خلاف ہے اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے ذکر کا ادب یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے یعنی کہ اور خاموشی یا تو چپکے سے یا آواز بھی اگر ہے تو کم آواز کے ساتھ کیا جائے اور اگر آواز بھی ہے تو اس کو کم آواز سے کیا جائے تو تعالیٰ ترغ کو رب کفی نفسی کا اور ذکر کرو اپنے رب کا اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں تجر آج ہی انکساری کرتے ہوئے جس میں ہمیں یہ معنی ملا کہ ذکر جو ہے وہ صرف کچھ زبان کو ہلانے کا وہ صرف الفاظ کو کہنے کا نام نہیں ہے اور یہ بھی ایک بہت قابل غور چیز ہے جسے ہم جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے آج ہمارے ذکر اذکار تصبیہات صرف ایک رسم روٹین کے حد تک ہوتے ہیں نماز میں بھی کھڑے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کیا اللہ کی ہم دو سنا بیان کر رہے ہیں کیا دعائیں کر رہے ہیں نماز کے بعد بھی اذکار کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور اذکار کرنے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ واضح سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ اس انداز سے یعنی حتی کہ چند سیکنڈ کے اندر وہ ساری تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں کہ جن تسبیحات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھاتے ہیں کہ اگر آدمی نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ حق پر کہہ کر آخر میں لا الہ الا اللّہ شریق الملک وََ الحمد ولی کلشین قدیری کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو کیا خیال ہے اتنا بڑا ثواب کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گنا جو ہے وہ صرف ایک رسم پوری کرنے سے ہو جاتا ہے صرف زبان کو ہلانے سے وہ ذکر جس کے پیچھے انسان کو کچھ پتہ نہ ہو کچھ سمجھ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے الفاظ بھی صحیح ادا نہ کر رہا ہو تو کیا اس سے اتنا بڑا اجر مل جائے گا یقینی بات ہے کہ اس کے, اس کے لیے انسان کے لیے انسان کو کوئی ادب اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ الفاظ صحیح انداز سے اختیار کیا جائے تسلی اطمینان سے کہے جائیں ان الفاظ پر غور و فکر ہو ان تسبیحات پر اللہ کے اذکار پر ان کو ان پر غور و فکر ہو کہ جس غور و فکر سے انسان واقعی ہی اس کے دل میں اللہ کی عدمت پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی الحمد اللہ کی تعریفیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی تینوں کلمات جو ہیں تسبیحات جو ہیں اگر آدمی سوچ سمجھ کر کہے تو واقعی ان تصبیہات کے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے اس کے زندگی پر اثر ہوتا ہے لیکن چونکہ ہماری آج یہ ساری چیزیں ایک رسم روٹین کے حد تک چلتی ہیں اور کبھی ان پر غور و فکر نہیں ہوتا اس لیے اس طرح کے اذکار کا بھی ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس طرح کے اذکار کرنے کے باوجود بھی ہم اس سے نہ کوئی ادب سیکھتے ہیں نہ کوئی اللہ کی عدمت پیدا ہوتی دل کے اندر اور نہ کوئی اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے اس لیے طرح میں مت اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں تذر ان انکساری کرتے ہوئے گڑ ہوئے اللہ کے سامنے بخی اور چپکے سے و دون الجاہری مل الجہری من القول جہر کے معنی بلندی یعنی کہ آواز کو زیادہ بلند کرنے ایک سے تھوڑا نیچے یعنی آواز کو زیادہ بلند نہ کرو بالعغدو بھی ولاسال اللہ کا ذکر کب کرو صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں صبح کے اوقات اور شام کے اوقات کو قرآن کریم میں اکثر بے شر ذکر ہے کہ سب بحمد ربی کا بکرتوں و اصیلا یہ صبح بھی اور شام بھی یہاں پر بالغدو وال تو ایک تو صبح اور شام کے یہ خاص اوقات کیوں ہیں اس کے بعد ہمارے یہ حکمت بیان کی کہ صبح کا وقت چونکہ دن اس سے شروع ہوتا ہے اور شام کے اوقات سے رات شروع ہوتی ہے تو اس اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی کا دن شروع ہو تو اللہ کے ذکر سے شروع ہو اور رات شروع ہو تو اللہ کے ذکر سے شروع ہو اور اس لیے نبی مثلاسم کی سنت ہے کہ صبح اور شام خصوصی طور پر آپ تسبیحات کا اذکار کا اہتمام کرتے کہ جو ہمارے ہاں صبح اور شام کے اذکار کے نام سے جانے جاتے ہیں ہمیں وہ اذکار معلوم ہونا چاہیے ان اذکار کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے جس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ کی حمد و ثناء بھی ہے اللہ کی تعظیم کے بریائی بھی بیان ہوتی ہے نبی علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوتا ہے اور اس ان اذکار کے اندر طرح طرح کی وہ دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی رحمت سے مختلف طرح کے و مصیبتوں سے ان چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے تو ایک تو صبح و شام کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ خصوصاً صبح و شام میں اذکار کا اہتمام کرنا جو کہ نبی علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرا صبح و شام کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ صبح و شام سے مراد صرف یہ اوقات مراد ہیں بلکہ عربی میں صبح و شام کا لفظ دلیل ہوتا ہے ہر وقت کے لیے صبح کا ذکر گیا تو پورا دن اس میں شامل ہو گیا شام کا ذکر آ گیا تو اس میں پوری رات اس میں شامل ہوگی مراد جو ہے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو دن ہو یا رات ہو تو صبح اور شام سے مراد یعنی صبح سے مراد دن کا پورا حصہ اور شام کے سمرات یعنی رات کا پورا حصہ اور یہ بھی معنی اپنے طور پر صحیح ہے فتح کہ اللہ تعالیٰ فرعون کے ان کے ہلاکت کا ذکر کیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا تو کیا فرمایا ون رویہ ادو و معاشیا کہ ان کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو کیا صرف جو کافر مرنے کے بعد صبح و شام ہی ان کو اس کو عذاب ہوتا ہے قبر میں ایسے نہیں بلکہ ہم تو احادیث میں دیکھتے ہیں کہ مسلسل اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے لیکن وی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر کا ذکر کیا کافر جب مرتا ہے قبر میں پہنچتا ہے اس کا عذاب شروع ہوتا ہے تو آپ ماتے ہیں کہ جب تک قیامت قیام نہیں ہوتی مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اناریہ ادو و عاشیہ کہ ان کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صبح اور شام بلکہ صبح سے مراد یعنی دن کا حصہ اور رات سے مراد یہیں یعنی شام سے مراد نہیں رات میں یعنی پورے اوقات ہی ان کے لیے ان کے آداب میں یعنی کہ گزرتے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ عالم صبح اور شام سے مراد یا تو صبح اور شام خصوصی طور پر اذکار کا اہتمام کرنا یا اس سے مراد جو ہے دن اور رات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دن اور رات سبھی ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے اذکار کا اہتمام کرو بلا تو کم مل اور نہ ہو جاؤ غافلوں میں سے اس سے معنی کیا ملا کہ اللہ کے ذکر سے آدمی کا دور رہنا ذکر نہ کرنا غفلت ہے اور ذکر نہ کرنے والا غافلوں میں سے ہے چاہے وہ نماز پڑھتا بھی ہو اچھا یہاں پر ذکر سے ایک دوسرا معنی بھی لیا گیا ہے ذکر سے مراد ایک تو تسبیحات ہیں اذکار ہیں جس کو ہم اذکار کا نام دیتے ہیں اور ذکر سے مراد بعض اللہ نے نماز بھی لی ہے ذکر سے مراد میں نماز بھی لی ہے اور یہ چونکہ مکی آیت ہے اور مکہ میں ہم جانتے ہیں نماز فرض ہونے سے پہلے پانچوں نماز فرض ہونے سے پہلے کیا تھی نماز پانچوں نماز فرض ہونے سے پہلے دو نمازیں تھی صبح کی اور شام کی ان دو نمازیں پڑھ جاتی تھیں اس کے بعد میراج کی رات میں میراج کے وقت میں آپ کو پانچوں نمازیں فرض کی گئی تو اس کے بعد جو ہے پانچوں نمازوں کا حکم آیا اس سے پہلے دو نمازیں تھی تو یہ چونکہ مکی صورت ہے اس لیے معجیンタی europ попыт کہ یہاں پر اللہ کا ذکر سے مراد نماز, نماز ہے تو بات کر رہے تھے کہ غافل ہونا کیا ہے کہ چاہے وہ نماز سے غفلت ہو یا اللہ کے ذکر و اذکار اس کی تسبیحات سے غفلت ہو اور کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کا اس طرح کا انداز اختیار کرنا غفلت بھی ہے اور شیطان کا اس کے اوپر مسلط ہونا بھی ہے نبی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر اپنا ڈیرا جما کے بیٹھتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے تو جس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا یعنی ہر وقت اس کا اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام ہو اور اسی بات کی تعریف بھی کوئی دیتے فرماتے ہیں لاء الکلسار لاض السع کا رتم کر ہمیشہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اندین ربکۂ تقبیر آن عبادتی جب اللہ نے اپنا ذکر کرنے کا تسبیحات کا حکم دیا تو اب اللہ تعالیٰ اس کی مثال پیش کرتا ہے نمونہ پیش کرتا ہے کہ تمہاری نمونہ کون ہے ان د ان ربک کہ وہ فرشتے وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں اور رب کے پاس ہونے کے معنی جو اللہ کے قریب اللہ کے مقرر فرشتے ہیں ملا الاالیہ ہے اور صرف وہی وہ نہیں بلکہ فرشتے سبھی کے سبھی ان کا حال کیا ہے اللہ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے لاس تقبیرونان عبادتی <تصفح> <تصفح> وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور یہ بیان کیا کافروں کے مقابلے میں کہ کافر بے ایمان جو انسان چاہیے تو یہ تھا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا اس کو مانتا اس کو قبول کرتا لیکن یہ تکبر کر کے اس کا انکار کرتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں اس انسان سے کہیں زیادہ جو قوت طاقت رکھنے والے فرشتے ہیں وہ اس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ کے دین سے اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے لا اس تک بیرون نہیں تکبر کرتے ان عبادتی اس کی عبادت سے اور عبادت تکبر کرنے کا معنی کہ عبادت کا انکار کرنا یہ عبادت کو چھوڑ دے رہا سمجھنا کہ میں اس لائق نہیں یا میری عبادت کرنا کہ لائق نہیں ہے یا میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بعض بدماشوں کو دنیا کے بڑے بڑے چودھری بدماش کہ جن کے لیے نماز جن کے لیے اللہ کے دین پر چلا سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو پھر بتائے گا کہ توہین کس چیز کو کہتے ہیں تو علم ہیں کہ جو اللہ تعالی کے یہاں فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور یہ ہو اور اس کی تسبیح بیان کرتے تصبیح کیا ہوتی ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے نقص کمزوری اور اس چیز سے مبرہ قرار دینا جو اللہ کی ذات کے لائق نہ ہو والو یش شدون اور اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں چاہے وہ سجدہ حقیقی معنوں میں ہو جو سجدہ ہوتا ہے نماز کا یا سیدا سے مراد اللہ کے سامنے جھکنا ہے سیدا سے مراد اللہ سے اللہ کے سامنے جھکنا ہے کہ جو معنیوی سجدہ ہے اور جو حقیقی سیدے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ضروری ہے کیونکہ صرف جسم کو سر اور سر کو زمین پر جھکا دینا کافی نہیں ہے جب تک دل نہ جھکے جب تک حقیقی معنوں میں انسان اللہ کے سامنے اپنے دل کو نہ جھکا دے اس وقت جسم جو اگر جتنے بھی جھکتے رہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا تو اسی لیے ماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریت ہوتے ہیں اپنے اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہیں یعنی جو جس میں ان کا یعنی کہ زبان سے بھی دل سے بھی اور ہر لحاظ سے اللہ کے سامنے ان کا آج انکساری کا معنیٰ ظاہر ہوتا ہے دوبارہ